اور ان میں کچھ وہ ہیں جو زبان پھیر کر کتاب میں میل ملاوٹ کرتے ہیں کہ تم سمجھو یہ بھی کتاب میں ہے اور وہ کتاب میں ناؤ اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے اور وہ اللہ کے پاس سے ناؤ اور اللہ پر دیدا ادانسکتا جھوٹ باندھ دیتی ہے